بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایھا المدثر اے کمبل اوڑھنے والے تم کھڑا ہو فانذر پس ڈرا ور کا فكبر اور اپنے رب ہی کی فكبر تکبیر بیان کر بڑائی بیان کر وسیابہ کا اور اپنے کپڑوں کو فطر پاک رکھ اور رجزہ اور گندگی کو فلیدگی کو فہجر چھوڑ دے ولا تمنون اور نہ تو احسان کر تستقصر زیادہ طلب کرنے کے لئے والی ربی اور اپنے رب کے لئے فسبر صبر کر فائدہ نقیرہ پس جب پھنکا جائے گا فن ناکور سور میں فضالے کا پس وہ یوم عصیر دن ہے سخت حلل کافرینہ کافروں پر غیر یسیر آسان نہیں ہے زرنی چھوڑ مجھے وہ من خلف تو اور جس کو پیدا کیا میں نے اکیلے نے وجال ہوا اور بنایا اس کے لیے مال مال ممدودہ لمبا چوڑا وبنینا اور بیٹوں کو شہودہ حاضر رہنے والے وہ طلب اور میں نے تیار کیا اس کے لیے تمہیدہ تیار کرنا یا گہوارہ بنایا اس کے لیے گہوارہ بنایا بنانا یا ہر طرح کا سب و سامان دیا سما پھر وہ رکھتا ہے انعزد کہ میں اس کو زیادہ دوں کل لا ہرگز نہیں ان نہ وہ بے شک وہ کا ہماری آیات کے ساتھ عنیدہ مخالفت کرنے والا سعر حق ہن قریب میں اس کو ڈال دوں گا سعودہ چڑھنے میں انہو فکارا بے اس نے غور و فکر کیا وقدر اور اندازہ لگایا فقوطیلا کئی فقد در تو وہ مارا جائے وہ یا ہلاک کیا جائے کئی فقد در اس نے کیسی بات بنائی یا کیسا اندازہ لگایا سما کوتیلہ کئی فقد در پھر ہلاک ہو جائے وہ ہلاک کیا جائے کئی فقد در کیسے اس نے اندازہ لگایا تمہ نظار پھر اس نے دیکھا سما آباسا پھر اس نے تیوری چڑھائی و باسار اور منہ بسورا سمہ ادبارہ پھر اس نے پیٹ پھیری وستقبر اور تکبر کیا فقالہ تو اس نے کہا انہادہ نہیں ہے یہ اللہ مگر سحرن جادو یعصر نقل کیا گیا انہادہ نہیں ہے یہ اللہ مگر قول البشر انسان بشر کا قول سعسلی ہی انقری میں اس کو داخل کروں گا سقر جلانے والی یعنی جہنم کے اندر فما ادرا کما سقر اور کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو کہ سفر کیا ہے لا نہ وہ باقی رکھتی ہے ولا تذر اور نہ چھوڑتی ہے لَو باحتن جھلس دینے والی ہے بشر چمڑے کو علیہا اس پر تس آتا اشر انیس ہیں میری یعنی داروں جہنم کے حما جابن ناری اور نہیں ہم نے بنایا آگ والوں کو آگ یعنی آگ کے فرشتوں کو اللہ ملا ایک مگر فرشتے بابا جعلنا ادتہ ہوں اور نہیں ہم نے بنایا ان کی تعداد کو اللہ مگر فطن تن آزمائش باللہ دینا کفر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نیز اللہ دینا اوتن کتاب تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب وہ یزداد اللہ دینا آمن ہوں اور زیادہ کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ایمان ایمان میں یا زیادہ ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایماناً ایمان میں بلابینہ اور نہ شک کریں وہ لوگ اوتل کتابہ جو کتاب دیے گئے ہیں اللہ دینا اور تاکہ کہیں وہ لوگ فی قلو بار جن کے دلوں میں بیماری ہے بل کافر اور کافر مادہ کیا ارادہ کی اللہ تعالیٰ نے بھی حادہ مصالہ اس مثال سے قدالکہ اسی طرح یدل اللہ میں یشاؤں ببرا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ویہدی میں یشاؤں اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وما یعلم جنود ربی کا اور نہیں جانتا تن رب کے نشکروں کو اللہ مگر وہی وما ہی اور نہیں ہے وہ اللہ مگر ذکرہ نصیحت البشر بشر کے لئے انسانوں کے لئے کلہ ہرگز نہیں وقمر چاند کی قسم رات کی قسم بل لیل جانے لگے وہ صبحی اور صبح کی اذا اصفر جب وہ روشن ہو جائے انها बेशक وہ لا احد یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے نذیرا ڈرانے والی ہے للبشر بشر کو انسانوں کو لبن شاہ من جس کے لیے جو چاہے تم میں سے ایتا قدما کہ وہ آگے بڑھے او یتا یا پیچھے ہٹے كل نفس ہر جان بما کسب اس کے بدرے جو اس نے کمایا ہے رهینۃ الغریوی رکھی ہوئی ہے اللہ مگر اصحاب الیمینی دائیں ہاتھ والے فی جنات جنتوں میں باغات میں یا تصا علون ایک دوسرے سے سوال کریں گے انل المجرمین مجرموں کے بارے میں یا مجرموں سے وہ پوچھیں گے ما سلاخا کو کس نے تم کو ڈالا ہے فی صفر سکر, سکر میں جہنم میں قالو کہیں گے لمنا کو نہیں تھے ہم مر المسلین نمازیوں میں سے ولم لمن کو اور نہیں تھے ہم نتعم المسکین کھانا کھلاتے مسکین کو وکنہ نہ اور ہم حضور باتیں کرتے تھے معلواہدین شاف شفات کرنے والوں کی شفاعت میں فمالا پس کیا ہے انہیں انی تلکیرا کی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں کہ, گویا کہ وہ گدے ہیں مستن کے ہوئے خررت جو بھاگے ہیں من پس شکاری جنگلی شیر سے شکاری شیر سے ایسا شیر جو شکار کرتا ہے جنگلی بل بلکہ یریدو ارادہ کرتا ہے کل عمر من ان میں سے ہر اے یہ اتار کے دیا جائے سخر منشارہ کھلے ہوئے صحیح ک لا ہرگز نہیں بلا خاک آکرا بلکہ وہ نہیں ڈرتے آخرت سے کلّا ہرگز نہیں ان نہ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے فمن شاء آپس جو چاہتا ہے زاکارہ ہو اس سے نصیحت حاصل کرے کمایل قرونا اور نہیں نصیحت حاصل کریں گے اللہ مگر اینگ شاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ تعالی ہوا اہل التقوی وہ لائق ہے تقوی کے ڈرنے کے باہر المقرا اور لائق ہے بخش دے کے